اس کے ساتھ ہی نے اس سے الفالٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنا پھر نطفہ سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا